السلام علیکم نحمدوه و نسلی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان رضیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم. رب ربش رحل سودری و یسیر علی عمری وحل من السانی یفقو قولی صورت النساء آیت نمبر چوبیس به منهن أجورهن ولا جہ به فی بعد تمہل ان اللہ کا نعلیمن حکیمہ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے یہ کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ آزاد شہبت رانی کرنے لگو پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علیم اور دانا ہے یعنی مہر فکس ہونے کے بعد شوہر بیوی بی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مہر میں کمی بیشی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے شوہر یہ کہے کہ بیس ہزار مہر تھا لیکن میں ایک لاکھ دینا چاہتا ہوں اس کی اجازت ہے بیوی بی یہ کہے کہ میرا جو مہر تھا مجھ کو نہیں لینا میں معاف کرتی ہوں اس کی بھی اجازت ہے اپنی خوشی سے چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے ومن لم يستطع منكم من اور جو شخص تم میں سے اتنی حیثیت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لانڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو اور وہ مومنا ہوں اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں کنیزوں کا ذکر چل رہا ہے کنیزیں بچاری کہاں سے بکتی بکاتی ان پروٹیکٹڈ غیر محفوظ خواتین ہوا کرتی تھیں ایمان کے قلعے میں آ جانے کے بعد اور ایمان کے بعد دوسرا قلعہ کسی مرد کی حفاظت میں ایک مومن مرد کی حفاظت میں آ جانے کے بعد ان سے یہ توقع تھی کہ اب جو پچھلا ہو چکا وہ ہو چکا آئندہ اب وہ اپنے کردار کو مضبوط اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گی تو نکاح کا ذکر چل رہا ہے اور کئی ہم دیکھ رہے ہیں مہر کا بھی آیا نکاح کا آیا نکاح کے زمین میں کنیزوں کا ذکر آیا تو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے نکاح کرتے وقت کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے یعنی اتنا مہر نہیں دے سکتے تو کسی کنیز سے نکاح کر لو اس کا بھی مہر ادا کرو لیکن اس کے بعد وہ کنیزیں بھی نہ بدکاری کریں اور نہ چوری چھپے کی دوستیاں کرتی پھریں مردوں کو بھی یہی ہدایت دی تھی کہ چوری چھپے دوستیاں نہ کرنا بدکاری مت کرنا تب دیکھیں کہ جب کنیزوں کے لیے اتنا ناپسند ہے تو پھر آزاد خاندانی محفوظ لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ شادی سے پہلے وہ آپس میں دوستیاں کریں یا چھپ چھپ کر ملیں یا کھلا ملا گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز بنائیں سیلف کانفیڈنس کا اور سیلف کنٹرول کا بڑا چرچا ہے ہر ایک ان دو چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سیلف کنٹرول سیلف کانفیڈنس کو آزمانے کا اپلائی کرنے کا میدان بتا دیا کہ خود کو ٹمپٹیشنس سے بچانے کی کوشش کرو اللہ کے احکامات پر پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے اور انہیں کو پھیلانا ہے انہیں کو پراپگیٹ کرنا ہے فضا احسن نہ فن عطع نہ باہن فعلَََََََََََ نہ نصف محسناتى من العذاب پھر جب وہ یعنی کنیزیں جب حساريں نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی نسبت آدھى سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے ليے مقرر ہے يہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوا کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے صبر کس بات پہ مراد یہ ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کنیز سے نکاح کر کے تم اس کے حقوق ادا نہ کر سکو گے تو بہتر ہے کہ نہ کرو واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہر حال میں بہر حال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے سارا نظام اسلام کا یہی ہے کہ زنا سے انسان بچے اسی لیے طلاق کو بھی آسان رکھا نکاح کو بھی آسان رکھا ایک نکاح سے گزارا نہیں ہوتا تو ایک سے زیادہ چار تک نکاح کی اجازت دی ہے لیکن بہرحال حال جو تعلق قائم ہو وہ لیگل ہونا چاہیے اور سب کے سامنے اس کو ظاہر ہونا چاہیے قنیزوں کی بھی جب بات آئی ہے تو ان کے ضمن میں بھی مہر کی ادائیگی ضروری چیز ہے اور ان کے مالکوں سے اجازت لے کر نکاح کرو اس لیے کہ قنیزوں کے مالک ان کے ولی کی حیثیت رکھتے ہیں جس زمانے میں یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بڑا زبردست سوشل ریفارم تھا قنیزوں کی اپلفٹ کا اور ہم غلاموں کا ذکر بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ غلاموں سے نکاح کر دو تم اپنی عورتوں کا اگر وہ مومن ہیں۔ اس لیے کہ بہت اچھے مشرک مرد کے مقابلے میں ایک شریف غلام جو مومن ہو وہ زیادہ بہتر ہے تو جو طبقاتی تقسیم اس زمانے میں تھی سوشل سٹریٹا پائے جاتے تھے اس کے لحاظ سے یہ بہت بڑی چیز تھی اور بہت عظیم کوشش تھی جو کہ اسلام نے کی اس زمانے میں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کنیزوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے سوچ ہی نہیں سکتے تھے یا یہ کہ غلاموں کے نکاح میں ہم اپنی عورتوں کو دے بھی سکتے ہیں اصل, کریٹیرین, اصل میار بتا دیا کہ تم یہ دیکھ لو کہ ایمان کی دولت ان کے پاس ہے تو پھر ٹھیک ہے تم ایسا کام کر سکتے ہو ان سے نکاح کر سکتے ہوم و یتوب علی منحکیم اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہیں طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پچھلے گزرے ہوئے صلحہ کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے وہ خل قل انسان و کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے ذکر ہے پچھلے رسول اور پچھلی گزری ہوئی اقوام کا کہ ان میں بھی ایک سے زیادہ بیویوں کا غلام کنیزوں کا رواج پایا جاتا تھا ہر معاملے میں انسان کو جذباتی ہو کے نہیں سوچنا چاہیے بہت آئیڈیالسٹک ہو کے نہیں سوچنا چاہیے اللہ کی صفات بار بار آتی ہیں عزیز حکیم کہ تم جذباتی ہو اللہ حکمت والا ہے تم کمزور ہو اللہ عزیز ہے اللہ زبردست ہے تمہارے اندر جذبات نے کمزوری پیدا کر دی ہے اللہ جذبات میں مغلوب ہو کر کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرماتا ہر معاملے میں جذباتی ہو کر اس نے قوانین نہیں بنائے بلکہ ضرورت اور حقیقت کو سامنے رکھ کر ریئلسٹکلی اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں غلامی کی بات یہاں بھی آئی ہے اور آگے بھی آتی رہے گی یہ یقیناً ایک چیز ایسی ہے جس پر نان مسلمس کی طرف سے بہت اعتراضات آئے اور بعض مسلمانوں کے دماغوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہوئے اور یہ بالکل سمجھیے کہ ایک طرح سے نیچرل تھے کہ وہ شکوق اور شبہات پیدا ہوتے اس لیے کہ بعد کے آنے والے دور میں جو خواہش پرست اور دنیا پرست مسلمان بادشاہ آئے اور انہوں نے جس طرح اس انسٹیٹیوشن کو مس یوز کیا ہے جس طرح اس میں سے لوپ ہولز نکالے ہیں اس سے بہت سی غلط فہمیاں ہمارے دماغوں میں آ گئی ہیں کہ آخر صحیح چیز ہے کیا اتنی بری شکل بات کے مسلمانوں نے پیش کی کہ لوگ کنفیوز ہو کر رہ گئے کہ اتنی بری چیز کو آخر اسلام نے حلال کیسے رکھا ختم کیوں نہ کر دیا سلیوری کو ایبالش کیوں نہ کر دیا تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے غلامی پر اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے ہر قانون میں لوپ ہول نکل سکتا ہے اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بنا لینا اے مسلمانوں اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے زکوٰۃ دینے سے اس کا بھی لوپ ہول ہے کوئی نکاح کے نام پر زنا کرنا چاہتا ہے اس کا بھی لوپ ہول ہے جس طرح جو شریعت کے پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے لوپ ہولز نکل آتے ہیں اسی طرح اس انسٹیٹیوشن آف سلیوری کو اسلام نے جو اپلفٹ کے طور پہ قائم کیا تھا اگر مسلمانوں نے مس یوز کیا شریعت کے حدود میں رہتے رہتے کر لیا لیکن بہرحال اللہ سب کی نیتیں جانتا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھ لیں اس لیے کہ ہر مسلمان اسلام پہ نہیں چل رہا ہوتا مسلمان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمیں مسلمانوں کے عمل سے اسلام کو جج نہیں کرنا بلکہ ہمیں تو خود قرآن سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جہاں تک غلامی کا تعلق ہے اسلام نے غلامی کو متعارف نہیں کرایا انٹروڈیوس نہیں کرایا جب اسلام آیا تو یہ ادارہ ساری دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھا اور ہزاروں سال سے موجود تھا ازل سے موجود تھا جب اسلام آیا تو غلاموں کی حیثیت وہ تھی جو سمجھیے کہ آج سٹاکس کی حیثیت ہے جس طرح لوگ آج سٹاکس خریدتے ہیں اسی طرح لوگ غلاموں میں انویسٹ کرتے تھے اگر راتوں رات غلامی کو ابولش کر دیا جاتا ختم کر دیا جاتا ایک تو لوگوں کا معاشی نقصان بہت ہوتا ظلم ہوتا ان کے اوپر سارا انویسٹمنٹ ان کا ختم ہو جاتا اور دوسرے یہ کہ اس طرح بائی سٹروک آف پین قلم کی ایک لکیر ڈال دینے سے غلامی کبھی ختم نہ ہوتی اور نہ ہی غلام کبھی مین سٹریم معاشرے کا حصہ بن سکتے لوگ نہ ان کو ذہنی طور پر قبول کرتے نہ ان کو اپنے برابر کا سمجھتے اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ اسلام کا مزاج یکا یک سڈن تبدیلی کا نہیں ہے بلکہ رفتہ رفتہ اسلام تبدیلی لاتا ہے اور جو یہ رفتہ رفتہ تبدیلی آتی ہے یہی زیادہ پائیدار بھی ہوتی ہے جدید دور میں مثال دیکھ لیجئے ایٹین سکسٹی میں اٹھارہ سو میں امریکہ میں قانون بن گیا تھا کہ غلامی جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے غلامی کو ابولش کیا جا رہا ہے لیکن اس طرح کاغذ کا لکھا دلوں پر نہیں آ جاتا زندگیوں میں نافذ نہیں ہو جاتا ڈیر سو پونے دو سو سال گزرنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی نیگروز میں اور وائٹ امیریکنس کے اندر دوری ہے اسلام نے غلامی کو بین نہیں کیا بلکہ لکویڈیٹ کیا ہے رفتہ رفتہ اصلاحات آئی ہیں اور ان کا درجہ بلند کیا گیا احادیث میں بہت تاکید آتی ہے اور خود قرآن میں بہت تاکید آتی ہے کہ اپنے قنیزوں غلاموں سے اچھا سلوک کرو جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ جو خود پہنو ان کو پہناؤ کام زیادہ ہو تو تم بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ بہت سے گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کیے جانے کا حکم ہے بہت بڑی نیکی شمار کی جاتی تھی غلام کا آزاد کر دینا صحابہ نے ہزاروں کی تعداد میں غلام اور کنیزیں آزاد کیں زکوٰۃ کے استعمالات میں سے ایک مد گردن کا چھڑانا کہ کوئی غلام اگر اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں مقاتبت کہتے ہیں انشاءاللہ ہم سورے نور میں پڑھیں گے تو کوئی غلام مقاتبت کرنا چاہتا ہے اسی مدد کرو پھر ایک قدم اور آگے بڑھایا نکاح کی اجازت دی ان سے اسلام سے پہلے تین طرح کے غلام ہوا کرتے تھے ایک نسلی غلام ہوا کرتے تھے دوسرے آزاد انسانوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنا لیا کرتے تھے اور تیسرے جنگی قیدی پہلی دو قسمیں تو اسلام نے بالکل منع کر دی ابولش کر دی ایک قسم بچ گئی جنگی قیدیوں کی ان کو غلام بنانے کی بھی اجازت ہے بھی کا لفظ نوٹ کیجئے ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام جنگی قیدی جو ہیں وہ غلام بنا لیے جائیں لیکن اجازت ہے ابھی جنگی قیدی وہ ہیں جو دشمن کے گھروں سے نہیں پکڑے جاتے بلکہ یہ عین میدان جنگ میں جو پکڑے جاتے ہیں یعنی وہ عورتیں اور مرد جو ہتھیار لے کر فوج کے ساتھ شامل ہو کر اس ارادے سے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ہم کو ملے گا تو ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے جب جنگ مسلمان جیتتے تھے یہ پرزنرس آف بنا لیے جاتے تھے چاہے مرد ہوں یا عورتیں جنگی قیدی جنگ کے ساتھ ایک حقیقت ہیں جیسی تلخ حقیقت جنگ ہے ایسی تلخ حقیقت جنگی قیدی ہیں آج بھی جنگی قیدی پرزنس آف وار بنائے جاتے ہیں اور آج ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور سو کالڈ سویلائز ممالک کی جانب سے جو سلوک ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے ان کو تو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کو بربیر کہیں انتہائی درجے کا غیر انسانی سلوک پرزنس آف کے ساتھ کیا جاتا ہے جانوروں کی طرح جیلوں میں یا کنسنٹریشن کیمپس میں ڈھونس دیے جاتے ہیں ٹارچر کیا جاتا ہے عورتوں کی جو گد بنتی ہے وہ تو کسی بیان کی محتاج نہیں بھوک سے بیماری سے جسمانی اذیتیں مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے یا تو مر جاتے ہیں یا نیم پاگل ہو جاتے ہیں جب جنگ ہوگی قیدی تو بنیں گے تو کوئی اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے تو یہ دراصل اسلام کا سمجھیے کہ پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان ہے انتہائی انسان دوست انتہائی ہیومین قیدی آ اب سارے قیدی حکومت کی کسٹڈی میں چلے جاتے تھے کسی سپاہی کو یا کسی شہری کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کسی بھی پرزنر آف وار کو غلام یا کنیز بنا لے اب حکومت کے پاس مختلف آپشنس ہوا کرتے تھے چوائس ہوا کرتی تھی ایک تو یہ کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دے دوسرا یہ کہ اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لے تیسرا یہ کہ احسان کے طور پر آزاد کر دے یہ بھی آپشن تھا کہ جو وار کرمنل دیکھیے پرزنس آف وار الگ ہوتے ہیں وار کرمنلس الگ ہوتے ہیں جنگی قیدی الگ ہیں جنگی مجرم الگ ہیں تو جنگی مجرموں کو سزا موت بھی دی جا سکتی تھی جیلوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھرنے کے بجائے یہ بھی آپشن تھا اسلامی حکومت کے پاس کہ پھر ان کو مسلمان معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے ان میں سے کچھ کو تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن جائیں اس لیے کہ ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ایک اپنی جگہ چھوڑ کر آئے ہیں اب ان کو بسانا بھی ہے ان کو بنیادی انسانی حقوق بھی فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ باعزت زندگی بسر کر سکیں ان کی ضروریات پوری ہوں تو یہ ایک طرح کا ری پلان ہے جو کہ اسلام نے دیا ہے تاریخ اس کی ہمیں گواہی دیتی ہے کہ بدر کے قیدیوں کو مسلمانوں میں جب تقسیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک کی تاکید کی تو مسلمانوں نے خود کھجوریں کھائیں جو کہ سستی چیز تھی اس زمانے میں قیدیوں کو انہوں نے روٹیاں کھلائیں۔ روٹی مہنگی چیز تھی اس زمانے میں. اب جو لوگ غلام یا کنیز بنا کر شہریوں میں تقسیم کر دیے گئے حکومت ان کو اب واپس لینے کا حق نہیں رکھتی جو کنیزیں بنتی تھیں ان کے مالک جو ہوتے تھے ان کو وہی کام کرنے ہوتے تھے جو ایک شوہر کو کرنے ہوتے ہیں یعنی نان نفقہ ان کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اپنی کنیز غلاموں کی اور اسی طرح جو کنیزیں آتی تھی ان سے وہ شوہر والا تعلق بھی قائم کر سکتے تھے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ نکاح کے بغیر کنیز سے تعلق نوز کیا یہ زنا نہیں تو سوچیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ زنا کا حکم دے نکاح کیا ہے نکاح کانٹریکٹ ہے ایک معاہدہ ہے بالکل اسی طرح ملک یمین کہلاتی تھی یہ ملکیت میں دی جا رہی ہیں تو یہ گورمنٹ کی طرف سے سمجھیے معاہدہ کیا جا رہا ہے اس شخص کے ساتھ ہم تم کو یہ عورت جو ہے اس کو دے دیتے ہیں یا یہ مرد ہم تمہاری حفاظت میں دے رہے ہیں فرق کیا ہے اس میں کنیز میں اور بیوی میں جب بیوی ہوتی ہے تو عورت اور مرد دونوں کی مرضی ہونا ضروری ہوتی ہے ایک آزاد عورت سے جب نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ایک قیدی عورت اور ایک آزاد عورت برابر نہیں ہو سکتی وہ تو دشمن بن کر آئی تھی یہ تو بہت بڑا اس پر پہلے ہی احسان ہے کہ اس کو قید نہیں کیا جان سے نہیں مار ڈالا بلکہ اس کو معاشرے میں ایک مقام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تو یقیناً کامن سینس کی بات ہے کہ وہ آزاد عورت والا حق تو اس کو نہیں مل سکتا ازمشنز بھی آپ دیکھیں نا بہت سارے ازمشنز ہیں جو کہ قیدی عورتوں کے ساتھ شامل ہیں ایک ازمشن ایک یہ سوچ لیا خود بخود کہ جتنی قیدی عورتیں آئی ہوں گی سب بہت ینگ ہوں گی سب بہت خوبصورت ہوں گی کوئی ضروری نہیں ہے بوڑھی بھی آتی تھیں ادھیڑ عمر کی بھی آتی تھیں زخمی بھی آیا کرتی تھیں ان کی حفاظت کیا کرتے تھے مر جن کے گھروں میں وہ دی جاتی تھیں اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے حصے میں وہ عورتیں آئیں وہ ضرور ہی ان سے کوئی جسمانی تعلق قائم کریں ہو سکتا ہے وہ نہ کرنا چاہتے ہوں نہ کریں بس ایک عام خادمہ کی طرح وہ گھر میں رہے اور کام کاج کرے اور یہ بھی ازمشن شامل ہے کہ جو عورت آتی تھی وہ ضرور ہی اس مرد سے نفرت اور کراہیت محسوس کرتی تھی ضروری نہیں ہے اگر کرتی تھی اگر اس کو وہ مرد پسند نہیں تھا جس کی کنیز بنا کر وہ دی گئی تو اس کے پاس اجازت تھی کہ مکاتبت کر کے اپنی آزادی خرید لے جیسے ایک آزاد عورت کو اجازت ہے کہ خلا لے لے تو کنیز کو بھی اجازت ہے مکاتبت کر لے آزادی اپنی خرید لے اب جو کنیزیں ہوتی تھیں ان سے جو اولاد ہوتی تھی وہ ایسی ہی جائز ہوتی تھی جیسے کہ دکہ شدہ بیوی بی کی اولاد اسی طرح باپ کا نام اس اولاد کو ملتا تھا اسی طرح وراثت میں ان کو حصہ ملتا تھا بچے کی ماں بننے کے بعد کنیز ام الولد کہلاتی تھی اور مالک کے مرتے ہی آزاد ہو جاتی تھی اگر کوئی شخص کسی کنیز کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کر دیتا تھا تو اب وہ اور گھر کے کام کاج تو کروا سکتا تھا اس عورت سے لیکن جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا لونڈی غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنانے میں ان کو املگیٹ کرنے میں یہ بہترین طریقہ تھا اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتے تھے یہی ایک طریقہ تھا دا بیسٹ آپشن یہی تھا ان تمام ریفارمز کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلام اور کنیزیں خاندان کے افراد کی طرح رہتے تھے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے ہمارے دماغوں میں ایک اور تصور غلامی کا وہ ہے جو کہ مغربی غلامی کا تصور ہے ویسٹرن امپیریلزم والا کہ کس طرح افریقہ سے وہ انسانوں کو لے کر آتے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح اور ان کے گلوں کے اندر زنجیریں ڈالی ہوئی ہوتی تھیں اور ان کو ہنٹروں سے مار رہے ہوتے تھے اور اپنے کھیتوں پر کام ان سے کروا رہے ہوتے تھے ہرگز والی غلامی اسلام کی غلامی نہیں ہے یہ تو کوئی اور یہ غلامی ہے جو ہمارے تصورات میں بیٹھی ہے اس کا اسلام کی غلامی سے قطن کوئی تعلق نہیں اسلام کی غلامی کی جھلک تو ہمیں نظر آئے گی حضرت عمر رد اللہ عنہ کے عمل میں کہ جب فلسطین کی طرف آپ گئے ایک سواری تھی اور اس پر باری باری حضرت عمر اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا جب آپ فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے اس وقت غلام کی باری تھی سواری پر بیٹھنے کی تو غلام سواری پر تھا اور سواری کی نکیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی تو یہ تصور اپنے سامنے رکھیے مسلمانوں کے جو غلام تھے ان کی اولادیں سے پیسہ لار بھی بنی بعد میں بادشاہ بنی عالم بنی ہندوستان میں خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی ترکی میں مملوکس یہ غلام ہی تھے اتنا یاد رکھیں کہ آج غلامی کی کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں نوکر کام کرتے ہیں یہ سروینٹس ہیں یہ سلیوس نہیں ہیں ان کے شہری حقوق بالکل ہمارے برابر ہیں ان کا بھی ایک ووٹ ہے ہمارا بھی ایک ووٹ ہے برابر ہیں بالکل لیکن غلاموں کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا تھا آج کل غلامی کی کوئی شکل کہیں بھی دنیا میں پائی نہیں جاتی سسپینڈڈ ہے لیکن سود کی طرح اس کو ابولش نہیں کیا اس لیے کہ دوبارہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں جنگیں ہوں گی تو پھر اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کوئی پوچھے کہ سلیوری کب بالش ہوگی غلامی اس وقت ختم ہوگی جب جنگیں ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی یا ایو الذین آ لا تاکلوا اموالکم بینکم کم الا باطلی اللہ ان تکون تجارتا ان طرم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے باطل طریقوں میں سودی کاروبار جوا زنا کی کمائی وراثت دبا لینا بیوی بی کا مہر نہ دینا یا زبردستی معاف کرا لینا یہ سب چیزیں شامل ہیں تمدن کی جڑ در اصل احترام جان اور احترام مال پر ہے جب کسی معاشرے میں ان دو چیزوں کا احترام اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ہر طرح کا کیوس پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ ایک طرح سے اجتماعی خودکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں حق تلفی جب لوگوں کی ہوتی ہے تو قتل اور غارت گری بھی اس معاشرے میں بہت ہونے لگتی ہے لہٰذا فرمایا والا تقلو عم اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے انَ اللہ کانا بے کم یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے یقین مانو اللہ پر پورا پورا توکل اللہ سے بڑھ کر جو رحمان ہونے کا منصف ہونے کا دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر غلط بیانی کرنے والا کوئی نہیں ہمارے ایک کہاوت ہے کہ جو ماں سے بڑھ کر چاہے پھاپا کٹنی کہلائے تو جو اللہ سے بڑھ کر رحمان اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہونے کا دعویٰ کرے اس کے شر میں تو کوئی شک نہیں جو شخص ظلم و ذاتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھوکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تم کو منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ثاقب کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے حضرت علی رضی اللہ سے کسی نے سغیرہ اور کبیرا گناہوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کو ہلکا سمجھ کر کیا جائے وہ کبیرہ ہے اور ہر وہ گناہ بڑے سے بڑا گناہ اگر اس پر شرمندگی ہے اور معافی مانگ لی گئی ہے تو وہ صغیرہ ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ صغیرہ سے بڑھ کر وہ تو مٹ ہی جاتا ہے اعمال نامے سے صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو بے دھیانی بے خیالی میں انسان سے ہو جائیں کبیرہ گناہ ان کو کہتے ہیں جس پر نمبر ایک قرآن میں کوئی حد مقرر کی گئی ہو نمبر دو جس کام پر قرآن یا حدیث میں لانت کے الفاظ آئے ہوں یا اس کو حرام کہا گیا ہو یا ان پر جہانم کی وعید سنائی گئی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کبیرہ گنوایا ہے شرک قتل ناحق یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا سود کھانا میدان جنگ سے بھاگنا پاک دامن عورت پر تہمت لگانا والدین کی نافرمانی بیت اللہ کی بے حرمتی بات یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پر استغفار کرتا رہے اگر ہماری پرایورٹیز بدل گئیں کہ صغیرہ کے معاملے میں تو انتہائی حساس کہ افو اب ایک لفظ یوں منہ سے نکل گیا اور فلان کا دل ٹوٹ گیا تو اس پہ راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو اتنے حساس. اور بڑے بڑے کبیرہ زندگی میں شامل ہیں تو یہ ایک پیتھالوجی ہے یہ کوئی نارمل کنڈیشن نہیں ہے کبیرہ سے انسان بچے صغیرہ سے پھر بچنے کی حت امکان کوشش کرے اور اللہ تعالی سے پھر استغفار کرتا رہے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب واسل الله من فضله اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے یہاں کمائی سے مراد دراصل اعمال کی کمائی ہے دنیا کی کمائی کے لیے لفظ فضل آتا ہے اور آخرت کی کمائی کے لیے اکثر و بیشتر لفظ کسب آتا ہے سوائے ایک آت جگہ کے جو سور بخرا میں آئی ہے لغ رجالصیبک تصو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یہاں پر ایک دوسرے کی فضیلت کو دیکھ کر جلنے کوڑنے سے حسرت کرنے سے منع کیا گیا ہے چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ نے کسی کو بہت خوبصورت سا پنک رنگ پہنے ہوئے دیکھا اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا وہ رنگ اس کی دیکھا دیکھی خود بھی پنک رنگ کا جوڑا بنا لیا ہو سکتا ہے نہ اچھا لگے تو بعض چیز جو دوسرے پر سج رہی ہوتی ہے وہی چیز جب ہمیں مل جاتی ہے ہم اپنے اوپر اس کو لے لیتے ہیں تو ہم پہ نہیں سجتی تو اللہ بھی دیکھ بھال کر چیزوں کو تقسیم کرتا ہے کہ کون کس پر کیا چیز سجے گی کیا چیز کس کے لیے سوٹیبل ہے تو فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض مت ہو خفا مت ہو جو فضیلت ہیں اب یہاں پر ذکر جیسے آ رہا ہے کہ فضیلتیں جو مردوں کو ملی ہیں وہ ٹھیک ہے مرد اسی کے لائق تھے اسی کا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا اور جو نعمتیں فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہیں اس کے مطابق ان کا حساب ہوگا تو جلنے کڑنے کے بجائے جس کو جو ملا ہے وہ اس پر شکر ادا کرے ورنہ کیا ہوگا کہ نگیٹو سائیکالوجی ایک منفی رویہ شروع ہو جائے گا انسان اپنے آپ کو مفید بنائے جو چیز دی ہے اللہ نے اس کو اچھی طرح سے اللہ کی راہ میں اور اپنی آخرت اور دنیا بنانے میں صرف کرے یہ نہیں کرے گا تو کانفلکٹ کی وجہ سے خود کو ضائع کرے گا کیا فائدہ ہوگا اگر عورتیں سوچتی رہیں کہ کاش کے ہم مرد ہوتے یا کیا فائدہ ہوگا اگر مائیں سوچتی رہیں کہ یہ بیٹیاں میری کاش کے بیٹے ہوتیں کیوں مریم علیہ السلام کو دیکھیں کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں الٹرا ساؤنڈ کروا کے جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو ابورشن کرا دیتی ہیں حالانکہ کیا پتا وہ بیٹی کتنے خیر کا ان کے لیے سبب بنتی دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنتی اور آخرت میں بھی صدقے جاریہ بنتی تو جس کو اللہ نے جو بنایا وہ اپنے حال پہ مطمئن رہے فرمایا ان اللہ کان اب شعی علیمہ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہم نے اس طرح کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے ارجالو قوام مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں عوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کام کا یا نظام کا ذمہ دار ہو جب کوئی آرگنائزیشن ادارہ بنایا جاتا ہے تو مختلف لوگوں کو مختلف عہدے دیے جاتے ہیں اللہ ہمارا مالک پالنے والا ہے اس نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا مرد میں معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے جب مرد کمائی نہیں کر رہا ہوتا تو آپ دیکھیں اس کے مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے جیسے کرین ہوتی ہے کرین کا کام ہے وزن اٹھانا اگر کرین سے وہ کام نہیں لیا جائے گا زنگ آلود ہو جائے گی مرد جب کماتا نہیں ہے اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے اس کے مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے بدمزاج ہو جاتا ہے اور جب کماتا ہے تو خوش مزاج رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے مرد اپنا فرض سمجھ کر کماتے ہیں اکثر مرد احسان نہیں جتاتے اس لیے کہ کمانا ان کے لیے نیچرل ہے اس کے برعکس اگر میاں نہ کمائے اور بیوی بی اسے کما کر کھلائے تو دیکھیں کہ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے وہ شوہر کو بیکار بے وقت سمجھتی ہے احسان جتاتی ہے کہ تم خود گھر میں بیٹھے ہو اور میں خرچہ پورا کرتی ہوں اور یہ بھی نیچرل ہے کوئی عورت پر بلیم نہیں یہ بالکل نیچرل ہے اس لیے کہ فطرتم یہ کمانا عورت کا کام نہیں ہے اللہ نے ذمہ داری اس پہ نہیں رکھی عورت نے تخلیق کی تربیت کی رشتے نبھانے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور یہ کوئی رول اورینٹیشن اوپر سے سکھایا نہیں جاتا کسی نے نہیں سکھایا یہ فطرت ہے میز پر آپ ایک رسی اور ہتھوڑا رکھ دیجیے اور ساتھی ایک گڑیا رکھ دیجیے نائنٹی فائیو پرسینٹ لڑکے رسی اور ہتھوڑا اٹھائیں گے اور وہ ٹھوکا پیٹی شروع کریں گے کہ بس. اور نائنٹی فائیو پرسینٹ لڑکیاں جو ہیں وہ گڑیاں اٹھائیں گی یہ سائنس خود مان رہی ہے ان چیزوں کو کہ نہیں ماحول نہیں سکھا رہا یہ فطرت کے اندر چیزیں شامل ہیں اور نہ کوئی اس کے اندر اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کی بات ہے مرد سمجھیے کہ آج کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ رکھی ہے حال